اگر ہم چاہیں تو اسمان سے ان پر کوئی نشان اتاری کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں